بسم اللہ الرحمن الرحیم شروع اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان نہایت رحم والا ہے الف لام را تل کا آیا کتاب المبین الف لام را یہ کتاب روشن کی آیتیں ہیں اننا اللہ قرآن ربی اللہ اللہ کن تاخیون ہم نے اس قرآن کو عربی میں نازل کیا ہے تاکہ تم سمجھ سکو نہ قرآن وبلی الغ فلین اے پیغمبر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 کہ شیطان انسان کا کھلا دشمن ہے کما تلا ابل قبول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 بے شک تمہارا پروردگار سب کچھ جاننے والا اور حکمت والا ہے لقود کا نفی یوسف آیا تلس ہاں یوسف اور ان کے بھائیوں کے قصے میں پوچھنے والوں کے لیے بہت سی نشانیاں ہیں اِذْ قَالُوا لَيُوسُفُ وَأَخُوهُ اَحَبُّ إِلَىٰ أَبِيْنَا مِنَّا وَنَحْنُ عُصْبَةٌ إِنَّ أَبَانَا لَفِي ضَلَالٍ جب انہوں نے آپس میں تذکرہ کیا کہ یوسف اور اس کا بھائی اببہ کو ہم سے زیادہ پیارے ہیں حالانکہ ہم جماعت کی جماعت ہیں کچھ شک نہیں کہ اببہ سریح غلطی پر ہیں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 لا يوسف في الجب بعد ان, كنتم ان میں سے ایک کہنے والے نے کہا کہ یوسف کو جان سے نہ مارو کسی گہرے کنویں میں ڈال دو کہ کوئی راہگیر نکال کر اور ملک میں لے جائے گا اگر تم کو کرنا ہے تو یوں کرو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 اور سلائی کل اسے ہمارے ساتھ بھیج دیجئے کہ خوب میوے کھائے اور کھیلے کودے ہم اس کے نگہ باندھ ہیں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 خدا کو سب معلوم تھا وشروہ بثمن بخس دراهم معدوده وكانوا فيه من الزاهدين اور اس کو تھوڑی سی قیمت یعنی معدود چند درہموں پر بیچ ڈالا اور انہیں ان کے بارے میں کچھ لالچ بھی نہ تھا۔ وقال الذي اشتراه من مصر لامرأته أَكْرِمِي مَثْوَاهُ عَسَىٰ أَن يَنْفَعَنَا أَوْ نَتَّخِذَهُ وَلَدًا وَكَذَلِكَ مَكَّنَّا لِيُوسُفَ فِي الْأَرْضِ وَلِنُعَلِّمَهُ مِنْ تَأْوِيلِ الْأَحَادِيثِ وَاللَّهُ غَالِبٌ عَلَىٰ أَمْرِهِ وَلَكِنَّ أَكْثَرَ النَّاسِ لَا يَعْلَمُونَ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 لیکن اکثر لوگ نہیں جانتے کا نج یل مقصن اور جب وہ اپنی جوانی کو پہنچے تو ہم نے ان کو دانائی اور علم بخشا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 بها لولا كذلك لنصرف عنه السوء إنه من المخلصين اور اس عورت نے ان کا قصد کیا اور انہوں نے اس کا قصد کیا اگر وہ اپنے پروردگار کی نشانی نہ دیکھتے تو جو ہوتا ہوتا یوں اس لیے کیا گیا کہ ہم ان سے برائی اور بے حیائی کو روک دیں بے شک وہ ہمارے خالص بندوں میں سے تھے وصدق الباب وقدت قميصه من دبر وان الف يا سيد هذا الباب قالت ما جزاء من اراد باهلك سوى ان, ان يسجن او عذاب اليم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 اور یوسف جھوٹا ہے وہ این قمی سدمی دکر وہ نوتی اور اگر کرتا پیچھے سے پھٹا ہو تو یہ جھوٹی اور وہ سچا ہے فَلَمَّا رَعَىٰ قَمِيصَهُ قُدَّ مِن دُبُرٍ قَالَ إِنَّهُ مِن كَيْدِكُنَّ إِنَّ كَيْدَكُنَّ عَظِيمٌ جب اس کا کرتہ دیکھا تو پیچھے سے پھٹا تھا تب اس نے زلیخہ سے کہا کہ یہ تمہارا ہی فریب ہے اور کچھ شک نہیں کہ تم عورتوں کے فریب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 کہ وہ سریح گمراہی میں ہے فلم نہ سمیات بکرین نہ اوسلت الین نہ وہ آتدت لہن نہ مت وَآتَتْ كُلَّ وَاحِدَةٍ مِنْهُمْ سِكِّينًا وَقَالَتْ اخْرُجْ عَلَيْهِنَّ فَلَمَّا رَأَيْنَهُ أَكْبَرُهُ وَقَطَّعْنَا أَيْدِيَهُمْ وَقَطَّعْنَا أَيْدِيَهُمْ وَقُلْنَا حَاشَ لِلَّهِ مَا هَذَا بَشَرًا إِنْ هَذَا إِلَّا مَلَكٌ كَرِيمٌ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 کہ ہم تمہیں نیکوکار دیکھتے ہیں کو لالا یا کما کو ملتا کو ملا من بل بل آخر کا فروسف نے کہا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 میں ان کا مذہب چھوڑے ہوئے ہوں وہ تباہ ملتا ابراہیم و اسحاق مل شعی ذالی مل فولہ علین سی ولاک اخنا لا یشکر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 بھلا کئی جدا جدا آکات چھ یا اے خدا یقالب ماتا بون املا اسم ام مئی تموہ ام و آبا اکم سم مئی تموہ و آبا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 تو انہوں نے کہا کہ اپنے آقا کے پاس واپس جاؤ اور ان سے پوچھو کہ ان عورتوں کا کیا حال ہے جنہوں نے اپنے ہاتھ کٹ لیے تھے بے شک میرا پروردگار ان کے مکروں سے خوب واقف ہے قَالَ مَا خَطُبُكُنَّ اِذْ رَاوَتُنَّ يُوسُفَ عَن نَفْسِهِ قُلْ لَحَاشَ لِلَّهِ مَا عَلِمْنَا عَلَيْهِ مِنْ سُوْحِ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 اور خدا خیانت کرنے والوں کے مکروں کو رو براہ نہیں کرتا وما ابری افسی ان تم بس ما رحما ربی او اوبی غفور رحیم اور میں اپنے تئیں پاک صاف نہیں کہتا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 میں اسے اپنا مصاحب خاص بناؤں گا پھر جب ان سے گفتگو کی تو کہا کہ آج سے تم ہمارے ہاں صاحب منزلت اور صاحب اعتبار ہو علی خزائن الارض انی حفیظ علیم یوسف نے کہا مجھے اس ملک کے خزانوں پر مقرر کر دیجیے کیونکہ میں حفاظت بھی کر سکتا ہوں اور اس کام سے واقف ہوں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 اور نیکوکاروں کے اجر کو ضائع نہیں کرتے ول اجر الاخرہ خیر للذین امنوا وکانو یتقون اور جو لوگ ایمان لائے اور ڈرتے رہے ان کے لیے آخرت کا اجر بہت بہتر ہے۔ وجاء اخوه یوسف فدخلوا علیہ فعرفهم وهم له منکرون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 اور وہ سب سے زیادہ رحم کرنے والا ہے وَلَمَّا فَتَحُوا مَتَاعَهُمْ وَجَدُوا بِضَاعَتَهُمْ رُدَّتْ إِلَيْهِمْ قَالُوا يَا ابانا دہی بے بات نا ادتہ وہ نمی و اہلنا و نحو اخوانہ و نزداد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 میں اسی پر بھروسہ رکھتا ہوں اور اہل توقل کو اسی پر بھروسہ رکھنا چاہیے ولم ما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 پھر جب وہ آبادی سے باہر نکل گئے تو ایک پکارنے والے نے آواز دی کہ قاتلے والو تم تو چور ہو قالوا واقبلوا علیہم ماذا تفقدون وہ ان کی طرف متوجہ ہو کر کہنے لگے کہ تمہاری کیا چیز کھو گئی ہے قالوا نفقد صواع الملک ولمن جاء به حمل بعیر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 تم کو معلوم ہے کہ ہم اس ملک میں اس لیے نہیں آئے کہ خرابی کریں اور نہ ہم چوری کیا کرتے ہیں اولو فما جزا اہ تم کا بولے کہ اگر تم جھوٹے نکلے یعنی چوری ثابت ہوئی تو اس کی سزا کیا اولو جزا اہو مئو دفیے جزا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 خدا خواہی اللہ تنشا کل مالی پھر یوسف نے اپنے بھائی کے شلیتے سے پہلے ان کے شلیتوں کو دیکھنا شروع کیا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 یا خدا میرے لئے کوئی اور تدبیر کرے اور وہ سب سے بہتر فیصلہ کرنے والا ہے ارجعو الہ ابیکم فقولو یا ابانا ان ابنک سرق وما شہدنا اللہ بما علمنا وما کنا للغیب حافظین تم سب والد صاحب کے پاس واپس جاؤ اور کہو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 بلکہ یہ بات تم نے اپنے دل سے بنا لی ہے تو صبر ہی بہتر ہے عجب نہیں کہ خدا ان سب کو میرے پاس لے آئے بے شک وہ دانا اور حکمت والا ہے عَنْهُمْ وَقَالَ يَا عَلَى يُوسفَ عَيْنَاهُ مِنَ الْحُزْنِ فَهُوَ پھر ان کے پاس سے چلے گئے اور کہنے لگے کہ ہائے افسوس یوسف ہائے افسوس اور رنج ولم میں ان کی آنکھیں سفید ہو گئیں اور ان کا دل غم سے بھر رہا تھا تفتأ يوسف حتى حرضاً أو من بیٹے کہنے لگے کہ واللہ اگر آپ یوسف کو اسی طرح یاد ہی کرتے رہیں گے تو یا تو بیمار ہو جائیں گے یا جان ہی دے دیں گے اشکو بتی و حزنی من ما انہوں نے کہا کہ میں تو اپنے غم و اندھوں کا اظہار خدا سے کرتا ہوں اور خدا کی طرف سے وہ باتیں جانتا ہوں جو تم نہیں جانتے یا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 قال هل علمتم ما فعلتم بیوسف و اخیه اذ انتم جاہلون یوسف نے کہا تمہیں معلوم ہے کہ جب تم نادانی میں بھسے ہوئے تھے تو تم نے یوسف اور اس کے بھائی کے ساتھ کیا کیا تھا قالوا ائنک لئنت یوسف قال انا یوسف وهذا اخی قد من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 قَالُوْتَ اللَّهِ لَقَدْ آثَرَكَ اللَّهُ عَلَيْنَا وَإِن كُنَّا لَخَاطِئِينَ وہ بولے خدا کی قسم خدا نے تم کو ہم پر فضیلت بخشی ہے اور بے شک ہم خطاکار تھے قَالَ لَا تَثْغِيبَ عَلَيْكُمُ الْيَوْمَ يَغْفِرُ اللَّهُ لَكُمْ وَهُوَ أَرْحَمُ الرَّاحِمِينَ یوسف نے کہا کہ آج کے دن سے تم پر کچھ اعتاب و ملامت نہیں ہے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 قالوا يا لنا اننا بیٹوں نے کہا کہ ابا ہمارے لیے ہمارے گناہ کی مغفرت مانگیے بے شک ہم خطا کار تھے قال سوف لكم هو الغفور انغفور انہوں نے کہا کہ میں اپنے پروردگار سے تمہارے لئے بخشش مانگوں گا بے شک وہ بخشنے والا مہربان ہے فَلَمَّا دَخَلُوا عَلَى يُوسُفَ آوَا اِلَيْهِ أَبَوَيْهِ وَقَالَ دُخُلُوا مِصْرَ اِن شَاء اللَّهُ آمِنِينَ جب یہ سب لوگ یوسف کے پاس پہنچے تو یوسف نے اپنے والدین کو اپنے پاس بٹھایا اور کہا مصر میں داخل ہو جائیے خدا نے چاہا تو خاطر جمع سے رہیے گا اب وہی وہ سجدا قبول و قد جعلها حقا وقد احسن و جا اب منل بدی ان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 جب یہ سب باتیں ہونی تو یوسف نے خدا سے دعا کی کہ اے میرے پروردگار دگار تو نے مجھ کو حکومت سے بہرا دیا اور خوابوں کی تعبیر کا علم بخشا اے آسمانوں اور زمین کے پیدا کرنے والے تو ہی دنیا اور آخرت میں میرا کارساز ہے تو مجھے دنیا سے اپنے اطاعت کی حالت میں اٹھائیو اور آخرت میں اپنے نیک بندوں میں داخل کیجو. من کیجوال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 مگر اس کے ساتھ شرک کرتے ہیں ان غاشية من عذاب او لا کیا یہ اس بات سے بے خوف ہیں کہ ان پر خدا کا عذاب نازل ہو کر ان کو ڈھانپ لے یا ان پر ناگہاں قیامت آ جائے اور انہیں خبر بھی نہ ہو قل هذه سبلی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 وَظَنُّوا أَنَّهُمْ قَدْ كُذِبُوا كذبو جَاءَهُمْ نَصْرُنَا فَنُجِّيَ مَنْ نَشَاءَ وَلَا يُرَدُّ بَأْسُنَا عَنِ الْقَوْمِ الْمُجْرِمِينَ یہاں تک کہ جب پیغمبر نا امید ہو گئے اور انہوں نے خیال کیا کہ اپنی نسرت کے بارے میں جو بات انہوں نے کہی تھی